اس کائنات کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ایک حالت کو قرار نہیں ہے ایک حالت کے بعد دوسری حالت آتی ہے ایک موسم کے بعد دوسرا موسم آتا ہے دن کے بعد رات رات کے بعد دن سردی کے بعد گرمی بارش صحت بیماری کامیابی ناکامی اس طرح سے فائدہ نقصان بچپن جوانی بڑھاپا زندگی موت دنیا آ دنیا میں ایک کے بعد ایک حالت آتی ہے یہاں تک کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور ایک نئی حالت میں ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کائنات کا اللہ تعالی کے وجود اس کی قدرت اس کی حکمت اس کی رحمت کا پکار پکار کے کہنا کہ ایک خالق ہے جو عظیم شان حکمت والا ہے اور بہت ہی عظیم قدرت والا ہے جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے جو ظاہر و باطن ماضی حال اور مستقبل سب کی خبر رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے فعال لما یورید جس کا ارادہ کرتا ہے کر دیتا ہے اس کا حکم دے دینا کسی چیز کے انجام ہونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت کے بغیر مانگے انسان کی مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنا یہ تمام چیزیں انسان سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ ظاہر و باطن دونوں سطحوں پر اللہ تعالیٰ کا تابع دار ہو جائے اس کے باطن میں رب پر ایمان ہو اور اس کے ظاہر میں رب کا فرمان ہو اس کو یاد رکھیے کہ باطن اندر ایمان سے بھرا ہو اور ظاہر آزادی کے بجائے اللہ سبحانہ خان و تعالی کے فرمان کے تابع اللہ کی معرفت اللہ کی صحیح معرفت اور اللہ تعالی کی عبادت و اطاعت یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا لازمی فارمولا ہے لازمی شرط ہے اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے جو حالات انسان پر مستقل ایک کے بعد ایک آتے ہیں کائنات کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں شب و روز دن رات بچپن جوانی بڑھاپا جو کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے ان حالات میں اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو نظام چلاتا ہے کوئی ہے جو نہ صرف علم والا ہے بلکہ قدرت والا بھی ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے صحیح طریقے سے کرنے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں آپ ایک بلڈنگ بنائیں یا آپ کچھ بھی بنائیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا نظام چلائیں اس کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں ایک اس چیز کا علم دو اس چیز کو کرنے کی قدرت اس کام کو کرنے کی قدرت بہت سارے لوگ کوئی چیز جانتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے اس لیے کہ ان کے پاس اسباب و وسائل اور قدرت نہیں ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے پاس وسائل قدرت اسباب سب کچھ ہوتے ہیں لیکن اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے تو علم اور قدرت دو چیزیں یہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے نتائج کے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے اور اللہ تعالی کے پاس یہ دو چیزیں کمال درجے میں ہیں اللہ کا علم بھی کامل اور اللہ کی قدرت بھی کامل ہے اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں آسمان و زمین کے نظام کے بارے میں جب ذکر کیا مہینے اور دن کا فرق بتلائے کے بعد ایک آتا ہے اخیر میں اللہ نے کیا فرمایا تقدیر العزیز سورج اور چاند کے بارے میں جب اللہ نے ذکر کیا سوریہ یاسی نا ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اس ذات کا بنایا ہوا نظام ہے اس ذات کا بنایا ہوا باندھا ہوا قانون اور اندازہ ہے جو دو صفات کا حامل ہے جس کی دو صفات ہیں جو دو صفات سے متصف ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم العزیز اور العلیم العزیز وہ جو زبردست ہو غلبے والا ہو کوئی اس کے غلبے سے باہر نہیں جا سکتا کوئی چیز اس کی حکومت سے باہر نہیں جا سکتی وہ کوئی چیز کرنا چاہے اس کی مخالفت کر کے کوئی بچ نہیں سکتا ہے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کی مرضی سے باہر نکل جائے اگر وہ اس پر غالب آئے تو یہ العزیز ہے اور العلیم سب کچھ جاننے والا ہے علم رکھنے والا ہے تو کائنات کے نظام کے لیے بھلائی کس چیز میں ہے کیا کرنا صحیح ہے کس چیز میں نفع ہے کس چیز میں بھلائی ہے مخلوق کی مسلحت ہے کمال درجے میں اس کا علم اللہ کو ہے الا یعلم من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اللہ تعالی قرآن میں سوال پوچھ رہے ہیں الا یعلم من خلق کیا مخلوق کے بارے میں وہی نہیں جانے گا جس نے خود مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کی ضروریات اس کی زندگی کا مقصد اس کا انجام اس کا بھلا برا نقصان فائدہ کامیابی ناکامی سب وہ جانتا ہے اس کے مسائل ان کا حل سب وہ جانتا ہے وہ جاننے والا ہے اور وہ قدرت والا ہے کائنات پوری کی پوری اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے علم اللہ کی قدرت اللہ کی حکمت اللہ تعالی کی رحمت کی دلیل پوری کائنات ہے دن رات کا ہونا بتاتا ہے اتنا بڑا مالک ہے جو اتنے بڑے سورج کو اتنے مسلسل برابر فاصلے پر رکھے ہوئے ہے اور زمین کو ایسے اندازے میں جس نے رکھا ہے کہ وہ اتنے فاصلے پر ہے آپ سورج کو زمین سے خرید کر دیں کیا ہوگا سب معاملہ بکھر جائے گا سمندروں کا پانی بھاپ زیادہ بنے گا گرمی زیادہ ہوگی پودے گرمی سے ٹھر سوکھ جائیں گے خراب ہو جائیں گے جل جائیں گے جھلس جائیں گے زمین کی جھیٹ زیادہ ہوگی ہے انسانوں کے لیے مصیبت ہو جائے گی بلکہ پانی زیادہ جائے گا واپس بارش بن کے آئے گا اور زیادہ بارش ہوگی مٹی نکل کے زیادہ دریاؤں میں سمندروں میں جائے گی وہ پانی جب جائے گا اور وہ مٹی جب جائے گی وہ بہ, بہ کے پانی کی سطح بڑھے گی سارے علاقوں میں پانی گس جائے گا اور اگر دور ہو جائے سورج فاصلہ بڑھ جائے زمین سے تو پھر کیا ہوگا سردی بڑھ جائے گی پودے ٹھر جائیں گے اور انسان کی زندگی بکھر جائے گی پورا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا ایک مستقل برابر فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو رکھا اسی لیے جو آدمی کائنات کا مشاہدہ کرے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اس کے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں سورج سے قریب بھی کچھ پلانٹس ہیں اور سورج سے دور بھی کچھ پلانٹس ہیں جو قریب ہیں ان کا حال کیا ہے جو دور ہے ان کا حال کہ اللہ نے کیوں رکھا ہے یہ سب یہ سب کے سب گھوم رہے ہیں سورج کے اطراف زمین کا نمبر تیسرے نمبر پر ہمیں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کچھ ہیں پلانٹس اور اس کے بعد بھی کچھ ہے ایسا کیوں ہے کہ پہلے بھی زندگی نہیں بعد بھی زندگی نہیں پہلے بھی پانی نہیں بعد میں بھی پانی نہیں ایسا کیوں جو حالات زمین پر ہیں آگے والے پیچھے والے کہیں بھی کچھ زندگی کے حالات نہیں ہیں وہ تو, تو بہت ڈھونڈ رہے ہیں سائنسداں کبھی بولتا ہے کہ بولتے نہیں ہے لیکن یہاں پیڑ بھر کے زندگی اتنی زندگی پانی ہوا پیڑ پودے بارش نظام پورا کیا کچھ نہیں ہے یہاں پہ مخلوقات کی اتنی قسمیں پھلوں کی اتنی قسمیں اناج کی قسمیں ہر چیز کی قسمیں کوالٹی الگ الگ الگ الگ زندگی کے اتنے وسائل و اسباب زمین پہ کیوں اللہ نے باقی کو بھی رکھ کے بتا دیا دیکھو یہاں بھی نہیں یہاں بھی نہیں بیچ میں ہم جہاں چاہتے وہاں زندگی ہوتی ہے ہم نے اتنا فاصلہ رکھا برابر اتنا فاصلہ ایسا ہی کیوں اس بات کی ہے کہ کسی نے برابر صحیح جگہ پہ اس کو رکھا ہے آگے رکھتے تو کیا ہوتا معلوم نہیں پڑتا اگر آگے کچھ ہوتا نہیں اور پیچھے کیا ہے ہوتا ہی نہیں کچھ تو معلوم نہیں پڑتا وہاں کیا ہوتا اتنا ڈسٹنس ہوتا تو کیا ہوتا برابر زمین کا جتنا فاصلہ ہے اس سے آگے والے جتنے پلانٹس ہیں اور اس کے بعد والے جو ہیں دونوں میں کہیں بھی زندگی نہیں اور وہاں پہ ایک دم حالات سخت ہے زمین پر زندگی کے زندگی اللہ نے رکھی ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ذالک کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے کہ ادھر نہیں ہونا چاہیے ادھر ہونا چاہیے یہ کس نے کیا یہ اللہ نے طے کیا کہ کہاں رکھنے سے کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم آج سائنسدان تحقیق کر کے وہ راز معلوم کر رہے ہیں وہ راز بنایا کس میں کائنات کے اندر جو حکمتیں ہیں سائنسدان کرتا کیا ہے وہ حکمتیں تلاش کرتا ہے وہ حکمتیں تلاش کرتا ہے اس میں کیا حکمت ہے ایسا کیوں اور اس کو بہت سالوں تحقیق کرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کہ ایسا ایسا ہے لیکن آپ بتائیے سائنس دا حکمتیں تلاش کرتا ہے وہ ان حکمتوں کا ڈھونڈنے والا ہے معلوم کرنے والا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس میں حکمت ہے تو حکمت بنانے والا کون ہے اس کائنات میں وہ چیزیں ڈالنے والا کون ہے رات دن کا نظام ہو رہا ہے سردی گرمی بارش کا نظام ہو رہا ہے ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا بارش نہیں ہوتی تو یہ ہوتا گرمی سردی نہیں ہوتی تو ایسا ہوتا سائنسدان یہ بول سکتا ہے لیکن جب ایسا ایسا ہی ہے صحیح ہے کیا ہوتا بالکل صحیح ہے ایسا نہیں ہوگا تو گڑبڑ ہو جائیں گے تو جب ایسا نہیں ہوگا تو گڑبڑ ہوگی تو ایسا بنایا کس نے یہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے کسی نے کیا ہے تو نے آج معلوم کیا لیکن ہے یہ پہلے سے تو بنایا کس نے یا نا عجیب بات ہے جو کہتے ہیں سب اپنے آپ بنا کتنا اچھا لگتا ہے نہ آسانی سے بولنے کے لیے ساری شریعت سے آزاد ہو گئے بہت سارے لوگ شریعت کا پندا گلے میں نہیں آیا اس کے لیے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اللہ کو مانیں گے نہیں تو اللہ کی ماننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی لیکن وہ یہ سوچیں کہ اتنی صلاحیت صرف کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جو ہے وہ صحیح ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ بنایا ان حکمتوں کو جاننے کے لیے صلاحیت تحقیق ضروری ہے ان حکمتوں کو جاننے کے لیے عقل ضروری ہے علم ضروری ہے جس کو کائنات کے جتنے زیادہ بھید معلوم ہیں وہ اتنا زیادہ علم والا کتنا پڑھا لکھا ہے تو کائنات کے سارے معاملات جاننے کے لیے علم لگتا ہے اس کو بنانے والا کتنے علم والا ہوگا اور علم کے ساتھ اس کی قدرت کیسی ہوگی جو اس نے ایسا برابر رکھا ہے سورج چاند ستارے برابر گھوم رہے ہیں وہ علم اور قدرت دو چیزیں جمع ہونا بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے تو کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کے علم اس کی قدرت اور اس کی رحمت ان چیزوں کے اظہار کے لیے ہے کہ بندہ ان میں غور کر کے معلوم کرے واقعی اللہ تعالیٰ کتنا علم والا ہے جب وہ جانتا ہے تو پھر صاف جانتا ہے مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے مخلوق کے بارے میں جانتا ہے تو مجھ کو پیدا کر کے میرے بارے میں نہیں جانے گا میری ساری چیزیں اس کو معلوم ہے میرے مسائل اس کو معلوم ہیں ان مسائل کا حل اس کو معلوم ہے میرا مزاج معلوم ہے اس کو میرا عمل اس کو معلوم ہے میرا انجام اس کو معلوم ہے پھر کسی اور کے پاس جائے گا گڑ گڑائے گا بابا کسی اور کے پاس نہیں جائے دیکھیے جس کا علم یہ ہو کہ اللہ کامل علم والا ہے جو اس اس بات کا علم صحیح طریقے سے رکھے اور یہ علم اس کے ایمان کا حصہ بن جائے اس کا دل کہیں اور ٹھہرے گا نہیں اس کا دل اللہ ہی کی طرف لپکے گا اس کا دل اللہ کی طرف لپکے گا کیوں اس کو معلوم؟ اللہ کو سب معلوم ہے پھر پہلے اللہ کی طرف جانے گا کہ دوسرے کے پاس جانے گا बाबा के पास जा रहा है बाबा को जिंदगी में लगता था ट्रांसलेटर क्या बोल रहा है कोई मराठी में गया तो बाबा को समझता आप देखिए जो भी अमलियात वाले रहते इंग्लिश में जाके बात करो उससे जवाब देगा और कबर में जाती सारी लैंग्वेज उसको आगे एकदम एक्सपर्ट ऑक्सफोर्ड पी जिंदगी में उसको नहीं आता था कुछ उर्दू फसी बोलेंगे तो नहीं समझता उसको गालियां आती है लेकिन फसी उर्दू आती है उसको रही। भी भी नहीं अरबी भी बोलेंगे नहीं ट्रांसलेटर चाहिए कन्नड़ मलयालम ये वो फ्रेंच संस्कृत चीनी जापानी कुछ भी बोला आती बाबा को नहीं आती लेकिन जैसे ही कबर में डाल दिए टोटल लैंग्वेज क्या है यह حالانکہ دنیا میں نہیں جانتا اور اللہ اللہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے دل کے خیالات اللہ جانتا ہے دل میں ایک بندہ اندر کے اندر ندامت اللہ کی طرف التجا کر رہا ہے اللہ کو معلوم ہے اس کے دل کی دھڑکنیں اللہ کو معلوم ہے جب واقعی اللہ کے علم کے بارے میں انسان کو صحیح احساس ہو جائے اور اس کا یہ علم اس کے ایمان کا حصہ ہو جائے بہت سے لوگوں کا علم ایمان کا حصہ نہیں بن پاتا بہت سے لوگوں کا علم ان کی یادداشت کا تو حصہ ہوتا ہے لیکن ان کے ایمان کا حصہ نہیں بن پاتا ہے دل میں استحزار ہونا چاہیے اللہ جانتا ہے الم بے اللہ یورآ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ احساس آدمی کی زندگی میں آئے تو کیا ہوگا اللہ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کسی اور کی طرف وہ نہیں جائے گا سب سے قریب کو پکارے گا اداسا اللہ کا عبادی قریب اجیب ادائے و تدا ادا دان جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھے ہیں نبی تو آپ کہو فنی قریب میں تو قریب ہوں اجیب ادائے و تدا میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے اللہ کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے نہیں ہے اللہ کو اظہار قلب کی بھی ضرورت نہیں آپ بتائیے ایک آدمی ہے تیرے دل میں کیا ذرا بتا اس کو لینگویج کم پڑ جاتی ہے ایک آدمی اپنا دل کی جو کیفیات ہیں زبان پر لانے میں بہت کچھ رہ جاتا ہے تو انسان خود اپنے ما ضمیر کو بیان نہیں کر سکتا ہے ٹرانسلیٹر کیا کرے گا کوئی ایسا چاہیے جس کو ٹرانسلیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے جس کو الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جو آدمی کے دل کی سطح پر اس کے حالات کو جانے کون ہے وہ وہ اللہ ہے پھر آدمی اللہ کو چھوڑ کسی اور کی طرف جائے شرم کی بات ہے زلیل آدمی ہے. یہ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا کہ اللہ اللہ تعالی کی سفات کا علم نہیں ہونا آدمی کو انسان سے گرا دیتا ہے انسانیت کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی صحیح معرفت اپنے سینے میں رکھتا ہوں واقعی یہ کمال ہے کہ جو سب پہچانتا ہو سب کے بارے میں جان اللہ کے بارے میں صحیح معلوم کیا انسان ہے خالق کے بارے میں نہیں معلوم سکو اپنے مالک کے بارے میں نہیں معلوم سکو واقعی صحیح علمی ہے کمال علمی ہے آخرت میں اصل پہلا سوال کیا ہے قبر میں پہلا سوال کیا ہے مربک ارے تو زندگی بھر پہچان کیا ہے تو کس کو پہچان کیا سب سے پہلا سوال کس کی پہچان کے بارے میں ہے مر رب تیرا رب کون ہے معلومہ زندگی کا حاصل یہ ہے سب سے اہم مطالبہ بندے سے یہ ہے سب سے اہم ترین چیز جو اس کو سیکھ کے جانا ہے دنیا سے قبر میں وہ یہ کہ وہ اللہ کو پہچانتا رہا مر ربک رب پھر باقی ساری چیزیں بعد میں پہلے یہ پہچاننا ہے تجھے لیکن آج آدمی سب کو پہچان رہا لیکن اپنے رب کو جو بھی کائنات میں ہوتا ہے جو بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس میں مقصود یہ ہے کہ اس کا دل ان واقعات کی توجیح اللہ تعالی سے جوڑ کے کرے دیکھیے اللہ ادا صابت مصیبت القال اللہ و ان الی راجون مین الخوف مین الموالی صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون کیا ہم تم کو ازمائیں گے حالات ایک کے بعد ایک بدلتے جائیں گے ایک حالت سے دوسرے حالت وہ نبلوکم بالشر والخير فتنه ہم تم کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بطور امتحان آزمائش پلٹاتے رہتے ہیں انا خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبتليہ فجعلناه سميعا بصيرا ہم انسان کو ہم نے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے مرد اور عورت کا نطفہ نبتلی ایک حالت سے دوسری حالت میں اس کو ڈالتے رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی اور دنیا میں بھی پجالنا اور سمی ام ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے سننے والا دیکھنے والا بے جان پتھر کی طرح دنیا میں نہیں رہنا اس نے اپنے اطراف کیا ہو رہا ہے دیکھنا ہے اس نے اللہ کی بات کو سننا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھنا ہے انا ہدع نا سبیل ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے نبی آئے راستہ بتا کے چلے گئے انا ہدع نا سبیلا اما شا کر اما کپور اب چاہے شکر گزار بن کے جئے یا نا شکرا بن کے جی معلوم و بصر کی صلاحیت اور تغیر احوال اس کا مقصود یہ ہے کہ انسان واقعی ان میں غور کر کے اللہ تعالی کی رحمت اس کی قدرت کو پہچان کے شکر گزار بندہ بنے دیکھئے کس نے کیا اللہ نے کیا کیا قدرت ہے اللہ کی کیسا رحیم ہے اللہ نے اپنے قدرت کو کیا کیا دیا نا؟ تو یہ کان اور آنکھ اللہ نے دی بہرا بن کے مت جی اندھا بن کے مت جی دیکھ اپنے اطراف جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہے سجا کے رکھا تب کس نے کیا کسی نے کیا ہے ریگستان میں جا رہا ہے آدمی और देखा एक रूम है ठकथकिया ठक ठक किया तो घुल गया अंदर गया देखा कोई है गया सलाम वाले वाले कुछ भी नहीं गए अंदर देखा एकदम खुशबू खुशबू और एकदम अच्छी लाइट खूबसूरत एकदम माहौल कुर्सियां बिछी हुई खाने रखे हुए सामने और भाप निकल रही उसमें से भूखा धूप में और एकदम ए کیا بولے گا آپ اور وہاں پہ لکھ کے رکھے گا ریزرو نہیں آپ کے لیے لکھ کے رکھے ہوا آپ ہی کے لیے آئیے نوش فرمائیے دل میں کیا جذبات پیدا ہوں گے اور دوسرے سے لکھا ڈریا مت آپ ہی کے لیے کوئی اور آپ کون مطلب میں کوئی اور آپ ہی آپ ہی. دوسرا کوئی لیے. دل میں شکر پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا کون کھا پی کے پھر اینڈ میں کیا کون کیا اتنا کس کو معلوم تھا میں آنے والا یہاں پہ بھوک پیاس کی حالت میں کتنا میں تڑپ رہا تھا پریشان تھا جان نہ پہچان کون کیا یہ دل میں جذبہ پیدا ہوگا کون ہے وہ جس نے کیا یہ زندگی بھر اس کے دل میں سوال گھومتا رہے گا کون کرا یہ کس نے کیا یہ احسان میرے اوپر لیکن آدمی کھا رہا پی رہا جیرا جی رہا مر رہا زندگی بھر اس کا دھیان جاتا کون کیا یہ سب کچھ یہ تو ایسا چلتے رہتا رہا. دنیا ایسی ہے ایسے کھانے کا پینے کا کون کیا کبھی دل میں آتا نہیں آتا یہ سارا نظام کس نے بنا کے رکھا ہے کبھی سوچتا ہے کہ کون ہے میرے آنے سے پہلے جس نے سب سجا کے رکھا اس طرح سے ایک دن کا کھانا کوئی کھلا دے اس طرح سے دیگستان میں زندگی بھر آدمی بے چین سوچتا رہے گا کبھی معلوم تو پڑے ایک بار ہاتھ تو ملا ملاؤں گا اس سے کم ایک بار شکریہ تو بولوں گا اس کو بہت بھاری بولوں گا بہت اچھا کی تمہیں ایک بار تو زندگی میں معلوم ہو جائے اس کی زندگی بھی بار تڑپتا رہے گا ایک یاد رہا میرے کو ایک بار ایسا ہوا تھا روز کھا رہا روز صبح سے لے کے شام تک سب لے رہا لیکن کبھی 5 منٹ نکالتا ہے اللہ تو نے کتنا کچھ نہیں دیا مجھ کو کیا کیا نہیں دیا میں نے مانگا تھا کہ اللہ نہیں دیا تو تھی مغیر مانگے دیا الٹا ہے کتنے بار مانگتا اللہ کو دیتا تک مانگ مانگ کے تھک جانا مانگنا چھوڑ دا رہا ہے لاکھوں چیزیں کروڑوں چیزیں دے دیا اللہ نے بغیر مانگی اس کا شکر نہیں ہے ایک بار مانگا اللہ سے اور وہ آہا بھی رستے میں اس کو معلوم نہیں ہے مانگ مانگ کے کیا بول رہا ہے کیا مانگے تو دیتا نہیں آ رہا اب میں انہیں دیتن. سب کو دیا میرے کو دیا لکھو. یہ انسان ہے شکر چاہیے اس کو اللہ کو شکر چاہیے واقعی شکر اور شکر معرفت اور غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ بتائیے نعمت کو جو نعمت نہیں سمجھے حق سمجھے وہ شکر نہیں ادا کرتا یاد رکھیے اس کو نعمت کو جو احسان نہیں سمجھتا ہے اپنا حق سمجھتا ہے وہ کبھی شکریہ نہیں بولتا اے میرا ہے. دنیا میں آدمی کیا سمجھنے لگ جاتا ہے میرا ہے یہ, یہ تو دینا بنتا اللہ تو دینا منگتا نا اللہ پیدا کرو تو دینا نہیں منگتا ہم اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں اس لیے نہ انسان کی زندگی میں آتی ہے اگر اس کو اللہ کا احسان سمجھے ہمارا کوئی حق نہیں تھا اللہ کا احسان تھا شکری آئے گا ایک انسان کی سوچ بدلتی ہے اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے اس لیے سوچ صحیح ہونا چاہیے ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کی زندگی کے مراحل کو طے کرتا ہے تو بہرحال جو حالات اللہ نے ڈالے ہیں ولنبل کم بش مین الخوفی ولجوال ہم تم کو آزمائیں گے ایک حالت سے دوسری حالت حالات بدلتے جائیں گے بشعین من الجوئی تمہارے لیے تم کو آزمائیں گے ہم وبل ون کمبش من الخفی خوف سے آزمائیں گے وی بھوک سے آزمائیں گے وہ من الاموال مالوں کی کمی والانفس جانوں کی کمی وہ اور پھلوں کی کمی اس سے آزمائیں گے تم کو حالات الگ الگ آئیں گے دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی مسائل آئیں گے پریشانیاں آئیں گی وبشر الصابرین اے نبی خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو جمنے والوں کو اللہ کیا ہو جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں انا لم اللہ کے مصیبت میں یاد کون ہے حالت بدلنے میں یاد کون تو اللہ ہی کے ہیں یعنی اپنی نسبت اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت مان ہم تو اللہ ہی کے ہیں اللہ ہمارا رب ہے ہمارا مالک ہے ہم اللہ کی پراپرٹی ہے وہ انہی راجیون پلٹ کے ہم کو اللہ کی طرف جانا ہے اللہ کی ملکیت اور آخرت یہ دو چیزیں یاد رکھتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ جو چاہے لے اللہ کی مرضی آج یہ لیا کل وہ لیا کل ہم کو لے لیں گا وہ انہی راجیون ہم کو لے لیں گا ایک دن تو کیا ہوا ہماری چیز لے لے اللہ ہمارا قریبی لے لے اللہ یا ہم کو لے لے اللہ ہم کا لائک انلہ ہم اللہ کی یہ جو جذبات ہیں واقعی انسان کو دنیا میں آزاد کر دے نا قیدی بنا رہتا آدمی دنیا پر یہ گیا ہو گیا یہ نقصان ہو لوگ ٹینشن ٹینشن لیکن ایک آدمی واقعی اپنے اطراف دے کے ساری کائنات اللہ کی ہے اور میں بھی اللہ کا لیکن یہ فنا ہونے والی ہے اور مجھ کو اللہ باقی رکھے گا قیامت کے دن واپس اٹھائے گا اب یہاں میں جو عمل کروں گا وہ باقی رہے گا میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکر یہ میرا امتحان ہے ان حالات سے بدلنے والے حالات سے میں نے سبق لیا کہ نہیں لیا یہ مجھ کو دیکھنا ہے تو بہرحال جو بھی تبدیلیاں کائنات میں آتی ہیں ان تبدیلیوں میں ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے ان میں غور کر کے وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس میں غور کر کے اللہ سے اور قریب ہو یہ شکر پیدا کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا کرے گی اور یہ اللہ کی طرف رجوع پیدا کرے گا جو آدمی اس پر غور کرے اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ کسی اور کی طرف جائے گا جو اللہ کی قدرت جس کے دل میں ہو جو دیکھ رہا اللہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے زمین آسمان میں وہ آدمی ادھر نہیں جائے گا اس کو اللہ ہی کے پاس جانا پڑے گا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفاطی الغیب خمس لا الا اللہ اللہ, اللہ, اللہ کے علم سے متعلق دیکھیے مفاطی الغیب خمس غیب کی چابیاں یا غیب کے خزانے دونوں معنی علماء نے ذکر کیے مفاطف اور مفاطیف مختلف دو معنی اس میں ذکر کیا علماء نے مفاقی الغیب خمس غیب کی چابیاں پانچ چیزیں ہیں لا الا اللہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا ہے لا يعلم ما تغیض الارحام الا اللہ عورتوں کے ماں کے حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے اور وہ کیا باہر ڈالتی ہے تغیض نو مہینے سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کو اس حمل کو کہتے ہیں وَلَا يَعْلَمُ مَا إِلَّ اللَّهِ حمل والی عورت باہر کیا کیا ڈالتی ہے ہے بچہ اس میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے بات لوگوں پھر ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں سونوگرافی میں سوناگرافی میں معلوم پڑتا ہے تو مشین سے تو معلوم کھولیں گے تو ڈاکٹر کو بھی معلوم پڑے گا تو مشین بتا رہی ہے اندر کیا ہے ڈاکٹر صاحب دور سے بولتے ہیں پیشنٹ آ رہا ہے اس کی پیٹ میں لڑکا ہے اس کی پیٹ میں لڑکی ایسا بولتے ہیں مشین سے تو آپ کے حلق میں اگر آئینہ ڈالیں گے ویڈیو ڈالیں گے کچھ بھی تو کیمرہ سے لے کے آئے گا ہی نا باہر کسی ذریعے وسیلے سے معلوم کرنا علم غیب ہے آپ نے گڈو کو باہر کھڑا کیا اور باہر سے کھڑا چاچا آئے نہ آئے مم اور آپ اندر سن رہے ہیں تو آپ بول سکتے تھے بغیر دے, کو دے میرے کو معلوم پڑا گڈو بول رہا نا باہر سے گڈو آپ کا ذریعہ ہے آپ نے کیمرے لگا دیا اپنی دکان میں کوئی آ کے سونا کچھ اٹھا کے جا رہا تو نہیں آپ کا کدو لے کے جا رہا تو نہیں اب کیمرے سے آپ اپنے روم میں بیٹھ کے دیکھ رہے بولے میں عالم الغب ہوں دیکھو میں بیٹھے یہاں یہاں سے دیکھتا ہوں آپ نے کیمرے لگایا نا مشین سے بتا رہے آپ آپ خود تھوڑی بول رہے ایک آدمی خود تھوڑی رہا ہے اس, کو علم, اس کے پاس ذریعہ ہے اس ذریعے سے معلوم کیا اسے, تو کوئی بھی کر سکتا ہے آپ نے باہر کھڑا کیا کہ جی آدمی کو بول رہے ہو آپ آپ بغیر رہے معلوم کر رہا ہے وہ کس سے معلوم کر رہا ہے مشین سے مشین سے معلوم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے مشین سے معلوم کرنا کوئی بڑی بات نہیں آپ ذریعہ استعمال کی تو اس لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پھر ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو? وہ قرآن میں تو ایسا ہے لیکن ڈاکٹر بتا رہے تو قرآن کی آیت کا کیا؟ غلط بولنے کا کہ اس کو صحیح بولنے گا بولے پوچھے اللہ تعالیٰ کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں اللہ خود بتاتا ہے اللہ کو خود معلوم ہے لیکن باقی کیسے ہیں ذرائع وسائل استعمال کرتے ہیں بعض اوقات بابا لوگ بتاتے ہیں تو بابا لوگ کو کون بتاتا شیاطین اوپر سے نیوز لے کے آتے ہیں تو وہ ان کے گڈو ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ صلاح نے خود فرمایا یہ دیکھیے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے ہمارا بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہے علم کی کمی عقیدے کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہے شیاتی نا آسمان میں ہوتے ہیں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کیا کرنے کا کیا کرنے کا اللہ کے حکم کیسے پورے کرنے کا کائنات کے نظام کے سلسلے میں ایجاد کے اوپر ایک اور وہاں جا کے سنتے ہیں اب سنتے فرشتے جب ان کو دیکھتے ہیں تو آگ پھینک پھینک کے ان کو مارتے ہیں یہ پورے ادھر در ادھر ادھر ادھر جیسے بھاگ جاتے ہیں نا پوری ذہن کو مل رہے ہیں یہ پورے یہاں وہاں بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور فرشتے برابر مارتے ہیں جن کو مارنا ہے مارتے ہیں ان کو لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنی بات جو سنا تھا ایک دوسرے کو پاس کرتے کرتے کرتے کاہن کے کان میں ڈال کے نکل جاتا ہے اس کے بعد فرشتہ اس کا خاتمہ کر دیتا ہے لیکن وہ بات کیا کرتا ہے کاہین کے دل میں کان میں اس کے ڈال دیتا وہ اپنا نام نہیں بتاتا اپنا پتہ نہیں بتاتا اس کے دل میں اچانک آتی اس کو کیا ہوتا ہے میرے دل میں بات آئی وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے میں بابا ہوں اس کو بس بس آپ کو معلوم پڑتا آپ کے دل میں آیا تو شیطان بولتا میرا نام شیتان ہے میری بات سن بولتا ہے نہیں اللہ بھی آدمی کے دل میں خیال آتا ہے بابا کے دل میں خیال آتا ہے وہ سمجھتا ہے, مجھ کو آٹومیٹک معلوم پڑتا ہے میں کچھ ہوں لیکن وہ شیطان اس کے دل میں وہ خیال ڈالتا ہے بولتا لڑکا ہوگا اب جب لڑکا ہوتا تو سیدھا بابا کے پاؤ میں جا کے گر جاتے ہیں سدے میں نہیں جاتا اللہ کے لیے جس نے لڑکا دیا بابا نے بتایا بابا نے بتایا کہ دیا بتایا. دیا بتایا کس نے اللہ نے دیا شکر سے سدے میں نہیں آتا ہی. بابا کے پاؤں میں برابر مٹھائی کا ڈبا لگے جاتا ہے تو غیر قائم صرف اللہ کو ہے مفاطی الخم مفاتی الغمس لایا لایاد الا اللہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اچھا کیا ہے ماں کے پیٹ میں اس میں صرف لڑکا ہے کہ لڑکی نہیں آتا ہے بلکہ اس میں چار چیزیں آتی ہیں اس کا عمل کیا ہوگا اس کا رزق کتنا ہوگا وہ کتنا جیے گا اس کا انجام کیا ہے یہ چار چیزیں اللہ تعالی فرشتے کو چار مہینے کے بعد دکھ دینے بولتا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو نطفہ نتفاہ نتغ تین دور اس پر گزرتے ہیں چالیس دن چالیس دن چالیس دن چالیس دن کی دلیل اس سے مطلب لو آپ یہ عورت کے مسائل ہیں تین چلے آپ اس سے لے ہی ہو گیا یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے نیک بنے گا برا بنے گا اس سے کچھ بھی نہیں تو باہر آنے کے بعد کرے گا سب کچھ چالیس دن نسخا کی شکل میں چالیس دن علاقا کی شکل میں اور چالیس دن مدغاہ کی شکل میں رہتا ہے پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے چار مہینے کے بعد اس میں کیا آتی ہے جان روح آتی ہے اس میں اس میں چار مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے اور اسی وقت چار چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے وہی عمر بیکس بے بیک یعنی چار چیزیں اس کے لکھنے کا حکم اس کو دے دیا جاتا ہے دقت بھی رزق ہی وہ اج علی ہی وہ ام ہی وہ شکی او سعید اس کی اس کا رزق اس کی عمر اس کا عمل اور اس شقی جنتی جہنمی ہے سب حکم دیا اتنا معلوم ہے اللہ کو بابا کو آج کتنا گلہ ہونے والا نہیں معلوم اللہ تعالی کو سب معلوم ہے اور اللہ کو کسی کے بتانے کی ضرورت ہے نہیں ہے اللہ سب کو بتاتا ہے اللہ کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے جس حدیث میں آیا کہ بندے فرشتے ذکر کی مجالس سے جب اوپر جاتے ہیں تو حدیث میں خود الفاظ ہیں کیا الفاظ ہیں اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے لیکن پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے نا اللہ کو سب معلوم ہے اللہ کو سب معلوم ہے اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو لا عالم ما ماتغ الرحم اللہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے ولافی إلَّ اللہ کل کیا ہونے والا ہے یا کل میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کل کیا ہونے والا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے ولایاتی الموں پر احدم إلَّ اللہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ بارش कब होने वाली है कितने लोग बोलते है? बादल आए देखो पूरे काले काले बादल हैं बारिश होने वाली दिख रही है पर नहीं होती बारिश और कभी अचानक बादल आ जाते हैं कहां से भागते भागते आते हैं और दनदनाती बारिश हो जाती है होती अल्लाह चाहता है होती है कोई नहीं जानता है यहां तक कि जो मौसम बताने वाले होते हैं वो भी क्या बोलते हैं बारिश की संभावना اتنا سائنس ترقی کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے امکان ہے پاسبل ہو سکتا ہے وہ بھی بتا نہیں سکتے کہ واقعی ہوگا اللہ چاہے گا بادل تو بارش ہونا ہوگا بادل ہے تو بارش ہونا چاہیے بادل اور بارش نہیں ایسا کیوں اللہ چاہے گا تو ہوگی اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگی اللہ کی مرضی ہے یعنی بادل لا کے بھی اللہ نہیں برسائے گا اللہ کی قدرت دیکھو بادل سے بارش ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن بادل سے نہیں اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے اس لیے اللہ باد بادل لاتا ہے بادل تھوڑی دیر دکھ دیکھتے ہیں سب کو ہم لوگ آگے جا رہے ہیں یہ اسٹاپ ہے ہمارا آگے جا رہے ہیں وہاں نہیں برستے اللہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے اللہ کی مرضی اللہ تعالی بتاتا ہے میری مرضی چلے گی تمہاری نہیں میں جہاں چاہوں گا برساؤں گا یہ کیا ہے آدمی دیکھ کے اس سے سوچے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بادل آنے کے باوجود بارش نہیں ہوتی اللہ نہیں چاہتا ہے ہاں بارش ہو اگر صرف بادل سے بارش ہوتی تو ہو جاتی لیکن نہیں ہوئی بارش تو ایک آدمی واقعی ہر چیز کو جب اللہ سے جوڑنے لگتا ہے تو واقعی یہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو واقعات کو اللہ سے جوڑنے لگتا ہے تو یہ خود اللہ سے جڑ جاتا ہے ہم واقعات کو مخلوق سے جوڑنے والے بن جاتے ہیں ہم بھی مخلوق سے جڑ جاتے ہیں اللہ سے نہیں جڑ پاتے ہیں اپنے اطراف کو جوڑنا چاہیے اللہ سے یہ کیسا ہوا اللہ تعالیٰ چاہ اس لیے ایسا ہوا آدمی کا ایمان دیکھیے آپ کیا ہے یہ چارجنگ چوبیس گھنٹے کی چارجنگ ہے کبھی موبائل ڈاؤن ہوگا ایک دم ٹوینٹی فور آور چارجنگ ہو رہا ہے برابر ایمان کوی ہے اس کا مسلسل تفکر اور تدبر ان کو ال اللہ نے کہا ہے یہ عقلمند لوگ ہے عقل مند لوگ ہے اور ولا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم متى مَتَ ياتي المطر احد الا الله ولا تدري نفس باي ارض تموت الا الله کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا سوائے اللہ کے یعنی کسی کے بارے میں کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے وہ سارے واقعات میں ذکر کرنا نہیں چاہتا میں زہر کے وقت جگہ پہ مر جاؤں گا صوفیوں میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کیا بتانا چاہتے آپ ان کو سب معلوم رہتا تھا کتنے صوفی ہیں ان سے دین کے مسائل معلوم کریں گے معلوم نہیں ہوگا حالانکہ علماء سے پوچھو شریعت کے مسائل تیرے وہ کیا معلوم ہے مرنے والا وہ یہ معلوم ہے جو نازل ہو گیا وہ نہیں معلوم ہونے والا دھوکے بازیاں یہ سب شیاتی کے چکر اللہ تعالیٰ حفاظ فرما ہے ہاں نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہ نبی وہ اللہ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے ایسا ہوگا آپ اللہ نے بتایا ابو جہل یہاں مر کے پڑا ہوگا کھلا مر کے پڑا یہ کون بتایا اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو اللہ نے آپ کو بتایا لیکن صحابی کے ساتھ گئے ایک یہودی عورت نے دعوت دی زہر زہریلا کھانا کھلایا آپ کو معلوم نہیں صحابی کا اسی وقت انتقال ہوگا کھاتی نہیں معلوم بعد میں آپ کو بتایا گیا زہر دیا گیا ہے تو جو بتایا وہ معلوم جو نہیں بتایا وہ نہیں معلوم بابا کیسے رہتے بابا کبھی نہیں معلوم سے رہتے نہیں کسی بھی وقت جا کے پوچھو کون سے نمبر کا گھوڑا ریس میں آنے والا برابر بتائیں گے ان کا آن آف پیریڈ نہیں رہتا ہے کبھی بھی ہر وقت ایک دم ایم کی طرح ہر وقت چالو کبھی بھی پوچھو جواب ہے ان کے پاس. کہاں تک اللہ کے اوصاف اللہ کی صفات کس کو دے دیا مخلوق کو دے دیا جس کو شریعت کے سادہ پیشہ پاخانے کے احکام ڈھنگ سے معلوم نہیں ہے کتنے لوگوں کو پوچھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے معلوم ہے لیکن باقی بہت کچھ معلوم ہے اس آسمان کی بات ہے معلوم ہے اس کو نہانے کا نہیں معلوم ہے یہ بابا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ ان کو پہلے ہدایت دے جو ایسے لوگوں کے پاؤں میں گرنے میں پڑنے کو اپنی بھی سعادت سمجھتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ قیامت کی گھڑی کب قائم ہوگی قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا وقت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا اس لیے ہمیشہ یقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کے سوا کوئی بارش کے بارے میں نہیں جانتا ہے ہاں کوئی بول رہا ہے ہو سکتا ہے بارش ہوگی تو اس میں آدمیوں کہے ہو سکتا ہے بارش ہو اللہ چاہے گا تو بارش ہوگی انشاءاللہ اللہ بارش ہوگی یا بارش ہوگی ان اللہ اس طرح سے آدمی کہہ سکتا ہے لیکن یقینی بارش تو ہونے والی دیکھ تو شرط لگا تو میرے سے آج تو بارش ہونے والی کتنے ہرتا ہے اس طرح یقینی بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ غلط بات ہے ایک آدمی یقینی طور پر نہیں کہ حدیث میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بارش کب ہونے والی ہے اسی طرح سے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي نبی بلد أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ یا بَيْنَهُمْ نہ اناسی أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وہی ہے اللہ جو جس نے ہواؤں کو بھیجا جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشرن خوشخبری کے ساتھ خوشخبری کے طور پر بے نہ رحمتی अपनी रहमत से पहले बारिश आने के पहले अल्लाह ताला हवाओं को भेजता है अचानक मौसम एकदम ठंडा हो जाता है कभी बैठ के सोचिए बारिश के टाइम पर कैसा होता है अचानक ठंडा हो जाता मौसम और रास्तों से हवाएं तेज चलने लगती है कचरा उड़ने लगता है उसके बाद एक टप ऊपर से आता है फिर जो लगातार बारिश शुरू हो जाती है تو یہ کیا ہوتی ہے ہوائیں اللہ نے فرمایا جب ہوائیں اڑنے لگتی ہے میسج ہوتا ہے اللہ کی طرف پیغام ہوتا ہے دوڑی دوڑی گلیوں میں پھرتی ہوائیں دیکھ وہ بارش آنے والی ہے بارش آنے والی اللہ نے کتنا اچھا منظر بیان کیا کہ وہ اللہ حبرم بین رحمت وہی جی تو اللہ ہے جو اپنی رحمت بارش سے پہلے ہوا کو بھیجتا ہے خوشخبری دے کر خوشخبری کے طور پر وہ انزلام امامورا اور ہم نے آسمان سے ایک پانی نازل کیا جو کیا ہے ماں انتہورا تہور اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو فی نفس ہی پاک ہو اور جو پاک کرنے والا ہو تاہر متا دونوں میں فرق ہوتا ہے یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے ما ان تہورا اس کو بھی سمجھ لیجیے کیا ہے تہور اور تہور میں فرق ہے عربی زبان میں وضو کو طہور کہتے ہیں وضو کرنے کو اور حدیث میں کیا ہے اطہور شطر الایمان اطہور شطر الایمان طہور یعنی پاکی ایمان کا کیا ہے آدھا ہے نصف ایمان ہے تو طہور کہتے ہیں وضو کے عمل کو پاکی کے عمل کو لیکن طہور کہتے ہیں اس پانی کو جو پاک کرتا ہے عربی زبان کتنی اچھی پیاری زبان ہے بہت سارے وضو کر کیا جا وضو کر کے کیا نہیں اس پانی کو وضو بولتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے ہم لوگوں کو باقی سب معلوم ہے لیکن ہم لوگوں کو یہ بہت ساری عربی بات نہیں مل. وزو لفظ اس کے لیے ہے وہ عمل جس سے پاک ہوتا ہے آدمی اس کو کیا کہتے ہیں وضو اور وہ پانی جس سے وضو کرتا ہے اس کو وضو کہتے ہیں اسی طرح سے تہور پاکی کے عمل کو کہتے ہیں اور تہور اس پانی کو کہتے ہیں جس سے پاک ہوتا ہے تو تاہر فی نفسی ہی متا ہر رہی کہ پانی کون جو خود پاک ہے اور پاک کرتا بھی آپ مثال کے طور پر ایسا پانی جس میں دودھ ایک مل گیا اور وہ دودھ بن گیا اس سے وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ایک دم آٹے سے گدلا ہو گیا وہ پانی آپ وضو کر سکتے ہیں اس سے اور وہ پاک ہے کہ نہیں پاک ہے لیکن پاک کرے گا ابھی نہیں کر سکتا یعنی وضو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نہیں تہور وہ ہے جو پاک کرتا ہے جو خود پاک ہو اور پاک کرے اللہ نے آسمان سے پانی نہ دی اس لیے علماء نے اس سے دلیل لی کہ بارش کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ نے اس کو کیا کہا ماں تہورا کہ بارش کا پانی وزو کے لیے چلتا ہے کوئی آدمی اسی میں کر لیا چلو تو کر سکتا ہے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے لیکن بعض لوگوں نے بھی گیا نیت نہیں بھی تھی تو ہو گیا اس فقح میں ایسا ہے کہ کوئی آدمی اگر بھی گیا پانی میں اور اس کی نیت نہیں تھی اور وہ سارے آزاد دھل گئے جو وزو کے تھے اس کا وزو ہوا کہ نہیں ہوا تین امام بولتے نہیں ایک امام بولتے ہاں ہم کہتے ہیں نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ انم انالو بینیا کا دار نیتوں پر ہے کیسا ہوگا ایک آدمی کھڑا ہے کنارے پہ ندی کے اس کو ڈکلا. آجا لاجو ہو گیا تو ابھی باوزو. تو گیا تو بے وزو آیا باجو میں کیوں تیرے کو وزو کرانے کے لیے ڈھکلا نیت نہیں نہیں تو چلتا ہے نیت نہیں نہیں تو چلتا نیت کے بغیر امل نہیں ہوتا ہے مقبول نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا امام تہور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا نی بلدن تاکہ ہم ایک زمین کو مردہ زمین کو زندہ کریں اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کریں وہ نسخہ مما قلطنا انیامن و عناصی یا اور تاکہ ہم پلائیں یہ پانی اپنی مخلوق میں سے کئی جانوروں کو بھی اور انسانوں کو بھی کہ کئی جانوروں کے لیے ہم یہ پانی دے تاکہ اس کو پیے اور انسانوں کو بھی ہم یہ پانی دے تاکہ اس کو پیے نہ ہوں بے نہ ہوں لیے یہ یاد رکھیے اس پانی کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں اخترنا سفورا لیکن انسانوں میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ناشکری ہی کرتے ہیں ناشکری کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ نے یہاں فرمایا وہ اللہ قد سر ہوں ہم اس بارش کو یہاں وہاں پھیرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں اس کے ذمن میں ایک بات ہے یہاں پر بارش کو پھیرنے کا کیا مطلب ہے ابن عباس رضی اللہ تن فرماتے ہیں الفرقان کی آیت تھی ابن عباس فرماتے ہیں مام آم ان ام کرم انہ یا صرف ہُو ہے تو مقرر رفنا کہتے ہیں کوئی بھی سال ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پچھلے سال کم بارش تھی سال زیادہ ہے کبھی نہیں ایسا ہوتا بارش اتنی ہوتی ہے لیکن اللہ کیا کرتا ہے کبھی یہاں کی بارش وہاں کر دیتا ہے کبھی وہاں کی یہاں کر دیتا ہے بارش اتنی ہی ہوتی ہے اللہ کے سے بارش اتنی ہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی کبھی یہاں بارش لیکن یہ بارش کہاں ہوئی دوسری کہیں اور جگہ پر ہوئی ہے تو اللہ تعالی بارش کو جہاں چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے ٹوٹل بارش ہمیشہ کیا ہوتی ہے اتنی ہی ہوتی ہے کم بارش کبھی نہیں ہوتی لیکن کیا ہوتی ہے صرف جگہ بدل جاتی ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ہوتی رہتی ہے اسی لیے کہتے ہیں عام امت من عام ام کہ کوئی سال دوسرے پچھلے سال سے زیادہ بارش والا نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی کیا کرتا ہے ولاکن اللہ یسریف یشا لیکن اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے بارش کو پھیر دیتا ہے تو بارش کے بارے میں یہ بھی ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر سال اتنی ہی بارش برساتا ہے بس اللہ تعالی پوری زمین پر کیا کرتا ہے کبھی ادھر بارش کبھی ادھر بارش تو ٹوٹل بارش ہمیشہ کیا ہوتی ہے اتنی سیم ہوتی ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کفور اللہ تعالیٰ نے بارش کو نشانی بنایا شکر کے لیے لیکن اکثر لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ ناشکری کرتے ہوئے اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اس کی ایک مثال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے زید نخالد الجوہنی صحابی ہیں کہتے ہیں صلح لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات الصبح بالحدیبیہ حدیبیہ میں ایک مقام ہے جہاں صلح ہوئی تھی تاریخی صلح مسلمانوں اور مشرقین کے بیچ میں کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں صبح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پڑھائی فجر کی نماز آپ نے پڑھائی علی اثر سمائن کانت من اللیلہ وہ دن ایسا تھا کہ پچھلی رات میں بارش ہوئی تھی الاسما ان ایک ایسا آسمان تھا کہ پچھلی رات میں بارش ہو چکی تھی اکبل جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ لوگوں کی طرف پلٹے یہ سنت ہے نماز کی بات کیا کرنا چاہیے امام نے پلٹ کے مقتدیوں کی طرف ہونا چاہیے اس سے معلوم ہوا اور بھی روایتیں فلم انسارا پا اکبل جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ لوگوں کی طرف پلٹے ف کالا ہلتا درونا مادا کالا رب نے سوال کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا هل درونا مادا کالا رب کو تمہیں معلوم ہے اللہ نے کیا تمہارے رب نے کیا کہا کال اللہ رسول صاحب اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا ہم کو کیا معلوم کال اص بحمن عبادی و کافر اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج کی صبح میرے بندوں میں سے کئی بندے مومن ہوئے کئی بندے کافر ہو گئے معلوم واہ مومن بھی اللہ کے بندے کافر بھی اللہ کے بندے ہیں بندگی سے بھاگ سکتے ہیں نہیں واقعی بندے تو ہیں اب مانے نہ مانے ماننے والا جنت میں نہیں ماننے والا جہنم میں بندہ تو ہے کوئی آدمی بولے میں انسان نہیں ہوں تو کیا وہ انسان نہیں رہی ہوں انسان ہی نہیں رہی. اب تم نہیں مان رہا تو کیا بولے گا تو کوئی بھی انسان اللہ کا بندہ ہاں یہ بات اور ہے عبد الگ ہے عابد الگ ہے اب بندہ عابد عبادت کرنے والا اولا ان تم آبد ہونا جن کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کے عابد نہیں ہو تو عابد اپنی مرضی سے آدمی بنتا ہے لیکن اب تو پیدائشی ہے اللہ کا بندہ پیدائشی ہے لیکن جب ارادہ کر کے توحید اختیار کرے گا اللہ کے آگے جھکے گا عابد بنے گا آپ جا کے تو اب تو ویسے بھی ہیں لیکن ہم کو کیا بننا ہے واقعی اللہ کا عابد بھی بننا ہے تو یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ممن وقاخر میرے بندوں میں کئی لوگ آج کی جب صبح ہوئی تو کچھ لوگ مومن ہوئے اور کچھ لوگ کافر ہوئے ہیں فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْقَبَّرِ اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے بندوں میں سے جس نے کہا کہ آج ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی یہ مجھ پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں سے کفر کیا ستاروں سے فر کیا وہ اما من کال اب نو اخدا و کدا فدا لکھا کام بھی جس نے کہا کہ فلانے ستارے کے اثر سے بارش ہوئی تو اس نے ستاروں پر ایمان لایا اور میرا انکار کر دیا اسباب کا اقرار اپنی جگہ ہے لیکن عرب کیا کہتے تھے کہ فلانا ستارہ ادھر فلانا ستارہ ادھر ایسا ہو گیا